جب کھول دیے جائیں گے یاجود اور ماجود یہ دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید میں یاجود اور ماجود کا ذکر ہے ایک ذرکرن کا کہ ذکر میں جو سورہ کا حق ہم دیکھ چکے ہیں اور اس کے حوالے سے تو خاصی متعین بات جو ہے واضح ہو چکی ہے دربنگ نام سے وہ جگہ اب موجود ہے نقشے میں موجود ہے وہاں آثار موجود ہے اس دیوار کے اگر وہ دیوار دل نہیں ہے لیکن جیسے کسی جگہ پر کوئی شہ بنی رہی ہو تو اس کے کچھ نہ کچھ آسار مل جاتے ہیں جس کے کیا پورے ڈائمنشنز بھی بنے نے آپ کے حوالے کر دیے لیکن یہ کہ ایک وقت وہ ہوگا جو قیامت کے قریب پھر یاجوج باجوج کا کوئی سیلاب دنیا میں دوبارہ آنے والا ہے ویسے یہ رائے کہ جو یہ کولونل پاور آئی تھی یورپ کی اور یہ سب کی سب تقریبا ویسٹرن یوروپ کی تھی یہ کنٹریز سے جو اترے ہوئے لوگ ہیں نارنک ریسز جن کو کہتے ہیں نارڈرنرس نارنک اور یہ ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکشن یہ ہیں زیادہ تر یہ لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے کیا ہے افریقہ کو اور ایشیا کو اس سیلاب کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بھی یاجوج بھیجو ماجود ہی کا ایک سیلاب تھا تو یوں سمجھیے کہ یہ مختلف مواقع پر یہ سیلاب جو ہے ان کے بند کھلے ہیں اور انہوں نے دنیا کے اوپر جو ہے اپنے ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا ہے چنانچہ اس کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شعر بھی بہت صحیح ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشمے مسلم دیکھ لے تفسیر حرف یم سیلون ممن کل حد ابین وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے لیکن یہ جس طریقے سے کہ یہ آئے تھے اب فرانسیسی آ گئے بلندیزی آ برطانوی آ ملایا اور انڈونیشیا اور یہ سب کے سب غلام ہو گئے ہندوستان غلام ہو گیا ہوتے ہوتے یہ ہے کہ پورا ایشیا پورا افریقہ انہوں غلام بنا لیا اس وقت یہ کہ ایک دفعہ وہ ان کا جو سیلاب ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے فوجیں چلی گئی ہیں اب جو ہے بڑے انویزیبل طریقے پر وہ حکومت کر رہے ہیں حکومت انہیں کی ہے ابھی لیکن یہ کہ وہ بظاہر پپٹس سب ہمارے کچھ لوگ ہیں کوئی مسلمان نام کا بینکر ہی لا کر بٹھا دیا گیا سی بی آر میں لیکن ہے تو وہ سٹی بینک کا آدمی ہے وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے اٹھارہ لاکھ اس کی تنخواہ ہے بہانہ یہ سب کے ساتھ ان کے کارندے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر بٹھا دیے گئے ہیں وہ سارا نظام جو ہے اس وقت یا ملٹی نیشنل کا یا آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک کا تو یہ اس وقت صورت ہے لیکن دل فیل وہ جو فوجیں تھیں برطانوی فوجیں تھیں اور فرانسیسی فوجیں تھیں اور اطالوی فوجیں تھیں اور فلاں فوج کو نکل چکی ہیں جا چکی ہیں البتہ ایک مرتبہ پھر یہ سیلاب آنا ہے اور احادیث نبیہ میں جو معلوم ہوتا ہے کتاب الملاحیم وغیرہ میں کہ پہلی جو المگٹ آن ہونی ہے بہت بڑی جنگ الملامت العظمہ اس میں تو یہودی اور عیسائی قوتیں سب ایک طرف ہوں گی اور ادھر سے مسلمان ہوں گے لیکن یہ کہ یہ مڈل ایسٹ میں یہ جنگ لڑی جائے گی یہی فلسطین یہی شام کا میدان یہی اس کا میدان جنگ بنے گا اور بہت بڑی تباہی یہاں آئیں گی اسی موقع پر حضرت مسیح کا نزور ہے اسی موقع پر عرب میں ایک ویرر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا اور وہ ہوں گے حضرت محدید حضرت فاطمہ کی نسل میں سے حضرت حسن کی اولاد میں سے تو وہاں پر سے بھی ایک دعوت اٹھے گی اور خوراسان کے علاقے سے اور مشرقی ممالک میں اسلامی حکومت کو قائم ہو چکے گی وہاں سے فوجیں جائیں گی اور پھر یہ ہے کہ جب فتح حاصل ہو جائے گی ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد سے بھی اور وہ بھی جو موجودانہ ان کے ساتھ جو تائید ہوگی اللہ کی ان کی نگاہ جہاں تک جائے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں گے معلوم ہوتا ہے کہ لیزر کا جو آج کل اثر ہے تصور ہے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا لیزر جو ہے سب سے زیادہ مؤثر لیزر ان کی آنکھوں میں وہ کیفیت پیدا کر دے گا یہ پگلتے چلے جائیں گے اور پھر یہ کہ اس دجال کو مسیح جو کہے گا کہ میں مسیح ہوں جو جھوٹا مسیح اینٹی کرائٹ جو یہودی ہوگا حقیقت میں اس کو حضرت مسیح قتل کریں گے مقام لدھ پر اور لڈا ان کا سب سے بڑا ایئر بیس سے لڈا اور خدیش میں آتا ہے مقام لدھ پر وہ دجال بھاگنے کی فکر میں ہوگا کہ حضرت مسیح اس کو وہاں جا لیں گے اور اسے وہاں قتل کریں گے تو ان سارے واقعات کے بعد پھر ایک سیلاب اور آئے گا اور وہ یاجوج و ماجود کا ایک اور سیلاب ہوگا یہ پھر ایک اور بہت بڑی شامت آئے گی ہے کہ جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے حقاء ہوتی کا سلسلہ ہے ادھر سے ہمالیہ ہے یہ سب کے شمال میں واقع ہے یہ لوگ یہ تمام اقوام جو ہیں ادھر سے یہ ان کو کراس کرتے ہوئے یہ اترتے چلے آئیں گے وقت رب الحق اور وہ وعدہ جو ہے حق کا وہ قریب آ لگے گا فائدہ یا شاخ جب افسان النزیر اکبر تو کافروں کی نگاہیں اس وقت پتھرا جائیں گی اٹک کر رہ جائیں گی خوف کی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ پتھرا جائے ادھر سے ادھر نہ ہو یہاں محل نہ پٹننا پھر غفلتی <حاجا> وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت ہم تو اس کی طرف سے غفلت ہی میں رہے بلکن نہ ظالمین بلکہ ہم انکار بھی کرتے رہے ہمیں بتایا بھی گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خبریں بھی دے دی تھی اور وہ ساری ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی موجود تھی لیکن ہم, ہم نے ان کی پرواہی نہیں کی بلت توجہ نہیں کی بلکہ ظالدین ان نقم وما کابل امدن اللہ آسب و جہنم یقیناً تم اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ سب کے سب یہ ایندھن بنیں گے جہنم کا ان تم لاہ واردون اور تمہیں اس میں آ کر رہنا ہے پہنچ کر رہنا ہے لوقان ہا اولادوہا اگر یہ آلیہ ہوتے یہ بت تمہارے اور یہ معبود جن کو پوج رہے ہو تم تو پھر یہ کہ وہ اس جہنم میں نہ آتے اگر یہ آلیہ ہوتے بل فیحا خالدون اور وہ سب کے سب اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ نہ فیحا ظفیر وہ فیحا لا یسما اور اس کا جو وہاں چلانا ہوگا اور اس میں یہ کہ کوئی کچھ نہ سنیں گے انہیں کچھ بات سنائی نہیں دی جائے گی ان کے معبود جو ہے جو ساتھ ہی ان کے جل رہے ہوں گے وہ ان کی کسی چیخ بکار کو سنیں گے نہیں امن الزیر سبقت لحمّ من الفسن یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی بات کا فیصلہ ہو چکا ہے پہلے ہی طے ہو چکا ہے یہ جنتی ہے جنت میں جائیں گے جن کے لیے ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ان کے لیے بھلائی ہے وہ لائے کاندھا یہ اس سے دور رکھے جائیں گے لا یسما حسیسہ یعنی ایک دفعہ تو آنا ہے مشاہدہ تو کرا دیا جائے گا من منت اللہ وارے لیکن پھر یہ کہ ان کو وہاں سے دور لے جایا جائے, جائے گا پھر یہ کہ لا اسمعون حسی صاحب پھر وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے وہ فی مشتحط انفس ہوں اور بلکہ وہ جو بھی ان کی دلوں کی خواہش ہوگی جو دل پسند چیزیں ہوں گی جو ان کے نفس چاہیں گے تمام مرحومات نفس ان کو فراہم کر دی جائیں گی اور ان کے اندر وہ رہیں گے اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فی مستحط انفس ہوں جو بھی اشتہا ہوگی ان کے جانوں کی لاحظ یہ جو فض اکبر آنے والا ہے جس سے کہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج آگے چل کر سات شعیون عظیم یہ فضا اکبر جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی انہیں حضر نہیں پہنچائے گی وہ تو حاضا یومکم اور ان سے فرشتے ملاقات کریں گے آ کر حاضہ یومکم الزی کن تم یہ ہے وہ دن آپ کا جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا آج آپ کو خلاتیں ملیں گی انعامات سے نوازا جائے گا آپ کی قدر افزائی ہوگی آپ کی مہمان نوازی ہوگی یوم کتب کما بدانا کنا فائلین صد اللہ سورہ کی جو یہ آخری آیات ہیں ان میں بعض بہت اہم مضامین آئے ہیں ہم جس آیت پر سے گزر چکے ہیں لا یا فضا اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے انہیں جو قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے جس سے کہ اگلی صورت شروع ہو رہی ہے جس کے تذکرے سے کہ اللہ تعالی انہیں محفوظ رکھے گا اس فضا اکبر کے اثرات سے لاظا الکبر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت حال کچھ ایسی پیش آنے والی ہے کہ ابھی وہ بلاحم کا دور جس میں کہ کافی سختیاں آئیں گی مسلمانوں پر خصوصاً عالم عرب میں اور جو بھی عیسائیوں اور یہودیوں کا گرش جوڑ جو ہے اس کے خلاف مسلمانوں کو جو قطال کرنا ہے جنگ کرنی ہے اس میں کئی مراحل آئیں گے جس میں بہت نقصان ہوگا مسلمانوں کا بھی پھر بالآخر اللہ تعالیٰ فتح دے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ایک آسمانی مدد ملے گی موجودانہ مدد ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن زمینی سطح پر بھی عام جو اسباب ہیں عادی اسباب دنیا کے اس کے حوالے سے عرب میں ایک مجدد جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے حضرت مہدی اور ادھر جو مشرقی علاقہ ہے خوراسان کا جس میں میرے اندازے کے مطابق پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہے اور افغانستان ہے یہاں اس سے پہلے ہی وہ حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ جس سے پھر مدد جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر پھر وہ اس عیسائی یہودی اتحاد کا مقابلہ کریں گے اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آخری برہر آئے گا یاجوج اور ماجوج کے حملے کا اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا دین حق کا غلبہ ہوگا اور مختلف روایات میں مختلف اس کی مقدار آئی ہے چالیس برس تک بھی کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا خلافت علام حاجن النبوہ جس کی کہ خبریں ہیں حادیث کے اندر کہ پانچواں دور وہ آنا ہے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر پہلا دور دور نبوۃ پھر دور خلافت علام من ال نبوا پھر ظالم ملوکیت کا دور پھر غلامی والی ملوکیت کا دور اور پھر خلافت علام من حاج نبوا کا دور اور اب جب یہ خلافت آئے گی تو پھر یہ کل رو ارضی پر ہوگی گلوبل ہوگی لا جب کا ظہر اللہ خلا اللہ کل بطلا اسلام کوئی گھر اور خیمہ ایسا نہیں رہے گا دنیا میں پورے روئے ارضی پر جس میں کل میں اسلام داخل نہ ہو جائے اور یہ جو فرمایا حضور نے کہ ان اللہ جوال اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر مجھے پوری زمین دکھا دی فرائے تو مشار مغارے بہا میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے وہ ان امتی سے اب لوگ ملک علی بنہا میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے گئے تو یہ ایک دور آنا ہے اس میں کسی شک و ش میری گنجائش نہیں ہے اگرچہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی اس میں کتنی تاخیر ہے یہ مختلف مراحل کب شروع ہوں گے ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتے لیکن یہ کہ تقریباً جو سمجھیے کہ قرآن مجید کے بین السطور سے اور احادیث نویہ میں جو سراحت کے ساتھ خبریں آئی ہیں اس کی بنا پر یہ ہونا ہے لیکن اس کے بعد جو قیامت آنی ہے قیامت سے پہلے ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جب یہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس کی بنا پر تمام اہل ایمان بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ان کی روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا اور ان پر موت واقع ہو جائے گی پھر دنیا میں سوائے شریروں کے اور بدماشوں کے اور فاسفساک اور کے کوئی نہیں رہے گا تو پھر ان پر قیامت قائم ہوگی اور ان کے لیے پھر یہ فضا اکبر بھی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یا سورہ ابیا کے آخر میں اور انہی کے لیے وہ زلزلہ الصاع ہے جس کو کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے وہ ساری جو بھی سختیاں ہیں قیامت کی وہ ان کو برداشت کرنی ہے اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے پہلے ہی ایک ایسی ہوا بھیج کر کے جس سے جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا اس کی بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو اس فض اکبر سے اور زلزلہ عظیم سے بچانے گا اس کی سری خبریں موجود ہیں احادیث نبیا میں لا یافضا الکبر انہیں نہیں ستائے گا وہ فضا اکبر بڑی گھبراہٹ کا وقت جو آنے والا ہے بتا تو اور ان سے ملاقات کریں گے لینے آئیں گے انہیں فرشتے ان کا استقبال کریں گے ہاں را یوم کم یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کے بعد جو کچھ ہوگا یوم نتوی سما قطعی سجل کتب جس دن کے ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتاب کا تومار اسکرالز جو ہوتے ہیں وہ لپیٹ لیے جاتے ہیں یہاں سماوات نہیں ہے سما ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو ہماری زمین کے قریب ترین جو آسمان ہوگا اسی علاقے کے اندر حقیقت یہ سارا جو ہے واقع ہوگا اسی میں سورج بھی ہے چاند بھی ہے جمعرہ شمس والقمر اسی کے اندر یہ جو بکرے ہیں یہ ٹکرائیں گے یہ سارا جو زلزلت و شاط و شاہد شاہی الظیم شاہ جو ہے یہ اسی سولر سسٹم کے اندر ہونے والا ہے جبکہ ہم آسمان کو یوم نتوی سما کرتا یہ سجل دل تو, تو ہم اس کو لپیٹ دیں گے اس آسمان کو کہ جیسے کہ کتاب کا تمار جو ہے اور کتاب کا سکرول لپیٹ دیا جاتا ہے کما بدانہ اولا خلقین جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا اسے پہلی مرتبہ اسی طریقے سے پھر شاہدہ کریں گے اس کا دوہرا دیں گے اس کو وادن علینا یعنی یہ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس کہ جو کائدات ہے پھیل رہی ہے جو اس طریقے سے چکر کھاتے ہوئے ہر شے ہر گلیکسی اس میں کھاتے ہوئے پھیلتی چلی جا رہی ہے اسی طریقے سے یہ الٹ کر جیسے فنر ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے جب تو پھر اسی طریقے سے چکر کھاتے ہوئے وہ پھر آ کر جم جاتا ہے ایک جگہ پر یومنتب کما بدانا ولاقل نوعید وادن علینا یہ ہم پر وعدہ ہے انا کنہ فائدین ہم یہ کر کے رہیں گے ولقت کتبنا پھر زبورات ذکر اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد بعد یہ سوال ہوں کہ ہماری اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے اسی زمین کو جیسا کہ میں نے کہا جنت بنا دیا جائے گا اور ابتدائی جو ہے نزل جو ہے ان کے لیے ابتدائی جنت اسی زمین پر فراہم کی جائے گی یہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے اس میں دونوں اشارے ہو سکتے ہیں قیامت سے قبل اللہ کے نیک بندوں کی حکومت پوری زمین پر قائم ہو جائے گی تو زمین کے وارث ہو جائیں گے اللہ کے نیک بندے اور دوسرے یہ کہ آخرت کی زمین مراد ہو تو داعر بات ہے اس جنت کے تو دائر بات ہے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں ہی دونوں امکانات اس آیت میں موجود ہیں ان نفی حاظہ ن بلاغ قومی ناب الدین اس میں پہنچا دینا ہے بات کو پہنچا دینا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اللہ کی عبادت پر کاربل رہنا چاہتے ہیں غمار صلاح کلّہ رحمت اللّہ اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر آپ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے اگر عرب کے لیے بھیجے گئے ہوتے تو تو آپ کا جو مقصد بیسک تھا وہ مکمل ہو گیا وہ تو جزیرہ نمایا عرب میں دین کا بول بالا ہو گیا هو الذی ارسل رسوله رسول بالحدا الحق رحو عل دین کل تو وہ تو ہو گیا جزیرہ نمایاں عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے اس کا بول بالا ہو گیا تھا آپ بھیجے گئے تمام جان والوں کے لیے لہذا آپ کے بیسک کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل جو عرضی پر آپ کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے تب جا کر جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تو وہ اتمام جو ہے ایک اعتبار سے تو ہو گیا تھا جزیرہ نمایاں عرب کی حد تک اتمام ہو گیا لیکن یہ کہ دنیا جو ہے ابھی تو بہت بڑی تھی اور انسانی جو ہے بڑی جو ہے اس تک ابھی دین کو پھیلانا تھا پہنچانا تھا دور خلافت راشدہ میں وہ سلسلہ شروع ہوا ہی تھا لیکن اس کے بعد یہ سازش کے نتیجے میں عبداللہ ابن سبا نے جو سازش کی یہودی نے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا ایک فطرت القبرہ پیدا ہوا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے اور پھر باہمی خانہ جنگی ہوئی ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے تو وہ پروسیس وہیں رک گیا اس کے بعد سے تو ہم اس کے واپس آئے ہیں وہ دین کا جو غلبہ تھا وہ دین سے ہم پیچھے ہٹے ہیں پسپائی ہوئی ہے لیکن یہ کہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بےصط ب تمام و کمال پورا نہ ہو اور مقصد بےصر آپ کا ہے اظہار دین حق اللہ کے دین کا غلبہ اور یہ اللہ کے دین کا غلبہ کیونکہ آپ پوری نو انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں لہذا کل عالم انسانی پر اس کا ہونا لازم ہے یہ گویا کہ سغرا کبرا قرآن سے ثابت ہے لیکن اس کی سراہد کے ساتھ خبر احادیث میں مارس اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین کلا الیہ اللہ کم الاحدۂ سے کہہ دیجئے یہ بات میری طرف وہی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے فہل تم مسلم تو اب تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں فائن تو پھر اے نبی اگر یہ منہ مو موڑ لے پیس دکھا دے فقل تو کم اللہ تو کہہ دیجیے میں نے تمہارے کان کھول دیے ہیں میں نے اللہ کا پیغام تمہیں کلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پہنچا دیا ہے ہر ایک کے لیے اب تمہارے سرداروں کو بھی میں نے بات سمجھا دی ہے عوام کے سامنے بھی پیش کر دیا ہے سب کے لیے برابر کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا ہے اس تمہارے معاشرے کا جس کے سامنے کہ میری دعوت نہ پہنچ چکی ہو اب آجن تم اللہ سوا سب کو یکساں میں نے سنا دیا پہنچا دیا اللہ کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ان ادنی اقریب نمبئی یہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے جو آزاد آنے والا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے ٹائم ٹیبل میں نہیں دے سکتا لیکن یہ کہ تمہارے اوپر جو بھی تمہارے کرتوتوں کے نتائج ہیں وہ بالآخر وہ تمہارے اوپر تمہاری شامت اعمال بن کر آئیں گے وہ ان اگنی یا قریب و لمبائی جمات ہوا وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا یہی جیسا کہ میں ارض کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو سلسلہ ہے کہ جو اہادی سے اور قرآن مجید اور نسرے کے احادی سے بلکہ سابقہ جو کتابیں ہیں آخر وہ بھی کتابیں تھیں اللہ کی ان میں تحریر تو ہوئی ہے لیکن پھر بھی اخبار بھی موجود ہیں اس میں بھی جو پیشن گوئیاں موجود ہیں جناتے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر اعتبار سے یہ جو چند سال اب رہ گئے ہیں اس صدی کے 1999 اور 1998 بھی اس میں شامل ہیں پھر یہ کہ اس صدی کے اختتام پر اور پھر اگلی صدی کے شروع ہونے کے بارے میں نوسٹر ڈیمس کی پیشن گوئیاں شاولی کی پیشن گوئیاں پچھلے دنوں تو اخبارات میں آیا کہ گاندھی جی کی بھی کوئی پیشن گوئیاں برابد ہوئی ہیں جو بھی اسی عرصے کے لیے تھی شاید وہ بھی کہیں کچھ سنیاسی ونیاسی سے کچھ انہوں نے سنا ہو وہ کوئی ان کی ڈائری برابد ہوئی ہے جنگ میں خبر سنی تھی کوئی شائع ہوئی تھی وائن برگر جو ہے جو رہا ہے پچھلی حکومت کے اندر بڑا اہم اس کی یہ پیشن گوئیاں ہیں اور جو بائبل کی آخری کتاب ہے بک آف ریولیشن حضرت یوہرنا حضرت مسیح کے حوالین میں سے تھے ایک یوہرنا تو وہ جو نبی تھے یا تو نبی تھے جان دی بیپٹسٹ یہ جون ہیں جو ہوواری ہیں جن کے وہ مکاشفات ہیں کہ جو آخری کتاب ہے بائبل کی اور یہ احادیث نبیاں ہیں کہ جن میں کتاب الملاحم اور کتاب و آثار صاحب وغیرہ ہیں کتاب الفطن ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اب آنے والی ہیں اور معاملہ زیادہ دور نہیں رہا ہے لیکن کتنا قریب ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے وئی نظری یا قریب المعید الماتو اندالم الجہم القول یالمات اللہ تعالیٰ جانتا ہے کھلی بات کو بھی جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر و علیہ العظہ الفط القم و مطنٰ اور میں نہیں جانتا میں نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے کہ ابھی اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو اللہ تمہیں ابھی اور فریش لیز آف ایگزٹینس گرانٹ کر دے تاکہ یہ کہ تمہیں کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں رہنے کا اور بسنے کا اور فائدہ کا موقع مل جائے لیکن بالآخر ہونا وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. وہ شدھ بھی امر ہے کال رب الحق کہا نبی نے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے یعنی یہ کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیے جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ آخر یہ اتنا طویل ہو گیا تھا رد و خدا کا مسئلہ کہ آپ کی طبیعت کے اندر بھی اب بات یہ آ رہی تھی پروردگار اب فیصلہ سنا دے کال ربم بالحق پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ سنا دے رب الرحمان المستان والا ماتا اور یقین النبن کی طرف خطاب کر کے ہم تو جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے رحمان ہم اپنے رب سے رحمان سے جو مستعان ہے جس سے کہ مدد طلب کی جاتی ہے اب طلب کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف جو تم کہہ رہے ہو جو تمہاری باتیں ہیں جو تم نے جو اطرادات کیے ہیں جو تم نے مجھے جج کیا ہوا ہے ان سب کا مقابلہ میرے پاس تو یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں بارک اللہ علی وکم العظیم و نفا ع ویات کم بلایات وزیقی